سورت النور اب یہاں چودہ وہ جو سورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا جو مکیات ہیں مسلسل ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ راز کے بارے میں بھی باعث لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی صورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے جس کو پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی صورت نہیں ہے کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے لیکن یہ کہ اب ان چودہ صورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد صورت مدنی ہے اور یہ سورت النور ہے یہ سن چھ کے آس پاس نادری ہوئی ہے سن چھ ہجری اور اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبئی کا لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی ہیں ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس خطنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے متاثر ہو گئے تھے اور یہ کافی یوں سمجھئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت میں رہا و فروب آیات بینات وہ الدلنا صیحا یہ ایک سورت ہے یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے اس انداز میں اس کا آغاز اور سورت کو اگر تفخیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر فرض کیا ہے تم پر وہ انضہ آیاتم بیہ جس میں ہم نے بڑی اتنی بڑی روشک آیات ناز کی ہے ڈال نقل تذکرون تاکہ تم یاد رکھو تاکہ تم نصیحت اخذ کرو اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو آٹھ وقت کے بعد پھر جا کر ملے گا وہ ہے سورہ احزاب ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے دونوں نو نو رکووں پر مشتمل ہیں اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو نو رکوع چونسٹھ آیات میں ہے وہاں نو رکوع تہتر آیات میں ہے وہ پہلے نازل ہوئی وہ سن پانچ میں نازل ہوئی یہ سن چھ میں نازل ہوئی لیکن دونوں میں آیت نمبر پینتیس سورہ احذاب کی بھی سورہ گور کی بھی نہایت اہم ہے ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں فضدانی یا تو فسدانی فلید واحد منہما میں جلدہ تجلدہ جنا کرنے والی عورت ہو خاصنا کرنے والا مرد ہو ہر ایک کو ان میں سے سو سو کوڑے مارے جائیں بلا کا خود تم بہما را فتم تھی اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے نہ تمہیں روک لے پکڑ لے لا تاخر تم بےماں ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت تھی دین اللہ اللہ کے دین میں یہ اللہ کا دین ہے اللہ کی شریعت ہے یہ اللہ کی حد ہے اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی کسی کے ساتھ تمہارا تعلق تمہاری دل کی نرمی تمہاری شفقت یہ کہیں آڑے نہ آ جائے ان کن کن تم نبل ہے آخر اگر تم ایمان بکتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیاں غیر شادی شدہ ہو اس کے لئے سو کوڑے ہیں یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے زانی اور زانیاں اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور شریعت اسلامی کا کیونکہ جو اس کی سورسز ہیں اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی ہے قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے مستقل سوچ ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قائد کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں شریعت موسوی میں بعض احکام جو تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے انہیں جو قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے ان میں سے یہ دو حکم جو ہیں بہت اہم ہے ایک قتل مرتب کا حکم ہے اور دوسرے رانی اور ظالیہ وشادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے ولیشن اذاب طاعفت من المن اور چاہیے کہ جب انہیں یہ سد جاری کی جا رہی ہو سزا دی جا رہی ہو تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے یعنی یہ پبلک میں ہو اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا تعزیرات کا حدود کا وہ بیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی سزا ہو جس سے بہت سوچو عبرت ہو. اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے لوگوں کو پتا چلا کے بڑھ گیا ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ ہاتھ سے بھی مر جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دار پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائے گی تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے ازانی لائن کے قلعہ بشرے کا کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی دانیہ عورت سے یا مشرکہ سے یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر وہ یا کہ تعلیم بھی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی دانیہ سے یا مشرک سے بس زانیہ کو لاجن کہ وہ اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک. وہ خرم ذالقاد المومنین اور یہ دونوں جو ہیں ضامی مرد و ضامی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں اللہ یہ کوئی توبہ کرے جو بھی ہے محمد علیہ سے ورنہ یمول المحصمات سلم بنم یاتو بی عربات اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہوں کسی خاندان کی اور نکاح کے قید میں ہوں چاہے نکاح کے قید میں ہوں تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے نہیں تو یہ کہ خیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہے آزاد خاندان سے ہے اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر ایب لگائے جنا کا لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے سنما لم جاتوں کے شہدا چار شہید نہ لا سکے فج تو پھر اب ان کو کوڑے مارو سمانی نہ جلدا اسی کوڑے اسی ڈبلے لا اکبر الحم شہادت نہ بدا اور کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو وہ الاد احمد الفاظون اور یقینی لوگ فاسق و ہیں <تصفيق> یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو انضام لگانے والا ہے اسے چار گواہ چشم جید پیش کرنے ہوں گے اگر وہ چار چشم جید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ تضف کہلائے گا کہ اس نے الزام لگایا ہے جس پر ثابت نہیں کر سکا اس کی سزا اسی کوڑ کتنے قریب چلا گیا اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں مسل معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے اللہ یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کہدار تک پہنچایا جا سکے اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ صدا دی جا سکے تو ضرور لیکن اگر نہ ہو تو خاموش نہ ہو ورنہ یہ کہ خام برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سب ممکن نہیں ہے اس کی صدا دینی ممکن نہیں ہے تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر رہتے الدر نظیر تابو سوائے ان کے تو جو توبہ کر لیں بعد اس کے بعد واسل و اصلاح کر لیں یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی جنا کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی کہ بعد میں ان کی روش ایسی نہیں ہے رویہ ایسا رہا ہے انہوں نے اصلاح کر لی ہے توبہ کر لی ہے وہ قابل اعتماد ہیں تو یہ جو معاملہ اس میں سے ختم ہو جائے گا ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی غفر الرحیم تو اللہ غفور اور رحیم کے یرمون شوہدا سہو اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر میں اپنی بیوی کو دیکھا ہو جنا کرتے ہوئے وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو ذنا کرتے ہوئے دراصل ہے کہ اس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر اسی دورے لگتے اس کو اس نے الزام لگایا ہے چاہے وہ کشمدید ہے چاہے اس پر دیکھا ہے لیکن تین گنا اور نہیں لا سکتا تین دوا نہیں لا سکتا ہے تو گنے لگیں گے سے لیکن معاملہ کیونکہ بیوی بی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے اس کو لیان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نزینہ یرمنا ادوا جموں جو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں بی پر بلند یت الح شہدا اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو ادا سوائے ان کی اپنی جانوں کے انہوں نے خود دیکھا ہے ف شہادت احد ہند اربا و تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی چار گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی ان نہ خواہتی کہ وہ سچا ہے حلفیاں بیان کرے بالخام ستو اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ اللہ علیہ ان کا نمن القاظین کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ سے دھن ہو چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ وہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم کام ہو جائے گا جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لادت مجھ پر ہو اللہ عد القاض انکار القاضبین انحد اذاب اب عورت کیا کرے گی جس کے اوپر اس کی بیوی جو الزام لگایا گیا ہے اگر وہ اس پر سے تل جائے گا ٹل جائے, جائے گی سگا اب یہ حد عورت سے انتشد اربع شاہجات بلّہ کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی ان لہل ابین القاضبین میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا جھوٹا ہے اور پانچویں بات وہ یہ کہے اللہ غضب اللہ علیہ ان من الصادقین کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچائے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ کا کی لاگت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے وہ جوابی طور پر قسمیں کھاتی چار اور میں یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غزب ہو تو پھر اس پر حق جاری ہو جائے گی لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں اور یہ کے ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر تو مجھ پر اللہ کا سزا نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا دنیا کی صدا اسے نہیں ملے گی ورولہ فضل اللہ علیہ و رحمۃ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی اللہ تباب الرحیم تو کہ یہاں پہ ہے کہ اگر اللہ فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے تم بہت بڑا قدم اٹھا دیتے وہ جو بھی واقعہ آگے آ رہا ہے یہ اس کے لئے تمہیر ہے ون اللہ تباب الحکم یقینا اللہ تعالیٰ بہت توبہ پر قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے ان میں لذم جاؤ بال کے جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے جن لوگوں نے تحمت تراشی ہے عضرت عائشہ صدیقہ دیکھا ربی اللہ تعالیٰ علہ پر یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے تمہیں میں سے ہے لا تحصب شبر اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بل ہوا خیر الرقوم بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس سمن میں ہدایات دے گا قوانین بتا دے گا شریعت کے جو احکام ہیں وہ نازک ہو رہے ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا ایک دریا بن گیا واقعہ اچھے طرح نوٹ کر دیجیے کہ غزوہ بدی مستلق میں حضور سن 6 کا ہے یہ واقعہ ہجی کا تصویر دے گئے تھے جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا اور حضرت عائشہ سے جو ہے ایک عدد میں علیحدہ ہوتی تھی جیسے ایک نسکو کے اٹھا کر جو لوگ آتے سے ہمال وہ اٹھا کر اسے اوٹ پر رکھ دیتے تھے اور جہاں پر پڑا ہوا وہ ہاجل اوٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا تو رات کو کہیں قضاء حاجت کے لیے جتنی پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی وہ کہیں گئی وہاں کو دیر لگ گئی اور دیکھا واپس آتا تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئی اتنی دیر میں وہ حمال آئے اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتری تھی انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس ہاج میں شو حکومت موجود نہیں ہے انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا اونٹ کے اوپر رکھا اور کافلا چل گیا اب یہ آئی واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو کافلا جا چکا ہکا بکا کیا کریں چلا ہے رات کا وقت ہے اس وقت انہوں نے بڑی اخلبندی سے کام لیا کہ اب اگر میں کافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر بڑھ جاؤں اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے تو بہتر یہ کہ میں یہی پر بیٹھی رہوں تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس ہالج کے اندر جو ہے عمر مومنی راشد سے موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے تو وہاں بیسی ہوئی تھی رات کا وقت تھا نیز آوش ہو گئی اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا تو ایک صاحب تھے صحابہ صفوان افواد معطل ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ رہ گیا ہو پیچھے تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی لشڑی سی پڑی ہے کوئی تو جا کر دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا کوئی نقاب نہیں اورتی تھی خواتین اور نہ وہ مات لہذا لہٰذا پہچانتے تھے تو چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا عمر مومین کا تو انہوں نے کہا الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی ہاتھ کوئی گئی اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی اپنا کپڑا دوست کیا لیکن پھر انہوں نے یہ کیا ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ مٹھا دیا خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے پہنچ گئے وہاں عبداللہ ابن عبی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی بچ کر نہیں آئی یہ مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے ٹنڈائی رہی ہے علیحدہ رہے ہیں تو گویا کہ ضناع کا معاملہ ہو گیا ہے یہ اس کی جو بھی اس کی گندگی سوچ تھی ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا سکینڈل اٹھانے کا یہ سکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا اور اس میں بات جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی حضرت ہر سال ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہ جو دربار نبی کے گویا کے سرکاری شاعر تھے ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے تو یہ ہے واقعہ عفق کا لیکن اس کے بعد پرانے مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے برات کر دی اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور اس کے بعد یہ معاملہ رفا دفع ہو گیا اندر ندی نے گاؤ بلف کے اسمت الب ڈا تصبرکمبل ہوا خیر الرقم دیکھم گئی منہ مدکس میں جس شس نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا اس کے حصے میں درج ہو جائے گا ولبی ط کم رہو جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا یہ ہے گلاب نیوبئی جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا ولبی طلّہ کم رہیم اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے لولہ اس سمے تم وہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا جنرل مومنورنا حسین خیرا تو مومن ملب المومن اور نے اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی دی یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے یہ گمان ہونا چاہیے تھا انہیں فورن کہہ دینا چاہیے تھا وہ کالو حا اسکول مبین اور وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے لو نہ جاؤ والے بات شہدا کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی اگر چار گواہ نہیں تھے انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت یہ سورہ میں اتر چکی تھی سورج دشاہچار میں آ چکی ہے وہ ابتدائی آکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر یہ آیت سورہ دشا میں آ چکی ہے تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے فضلمتا تو شوہت اور اگر وہ چار گواہ نہیں لا سکے فلائے چاہقاظمول تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک تو وہی جھوٹے ہیں ولا فضل و رحمت اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فل اور اس کی رحمت تمہارے سامنے حال سے دنیا والا آخرہ دنیا میں اور آخرت میں بھی نمست فیما تو تم پر پڑتی اس چیز پر جس کا چرچا تم نے کیا ہے عذاب بہت بڑا آزاب اس طرح کون یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے اس طرح کی بات جو ہے وہ ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی ادھر سے آگے بیان ہو گئی جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اس طرح کون رہ جب کہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے یہاں ہے اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی ڈلی گئی وہ تقولون بے اخواہ ہے تم اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے ماد ایسا لم بھائی علم جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی بنیاد نہیں تھی کوئی گواہی نہیں تھی کوئی معلومات کی کوئی فورسز نہیں تھی وہ تاثب اللہ عظیم جب बहुत बड़ी کسی پر بھی کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے خدا یہ کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی کہ ام مومن عائشہ صدیقہ نظی اللہ تعالیٰ تھا زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم آجا. اور مسلسل جو ہے بہت بڑی سمے تمہور کل تم آئے کیوں نہ ایسا ہوا جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل تعائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں سبحان کا لطفاق ہے خاصا بحتان العظیم یقینا یہ بہت بڑا بہتان تھا اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے ماں بازا تم دوبارہ پھر اس قسم کے کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کی کوئی حرکت کرو ابدا کبھی بھی ان کن تم اگر تم مؤمن ہو وبین اللہ الرکم الیات اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے واللہ علیم الحکیم اللہ علیہ الحکیم ہے ان میں نزین یوحبون انکشی الفااہشہ تو پھر نذینہ آمن عذاب الطلیم بےشک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردار عذاب ہے ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے کشی الفااہشہ شائع ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے جو لوگ اس کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے اپنے اخبار بیچنے کے لیے اس کی اشاد بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کسی سے ایک اشتہار دینا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تو یہ لوگ کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے اور ایک اس کا مفوب یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر, پر ہو رہا ہے یہ اسکینڈل شائر کر دیتے ہیں اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں غلط ہے تب بھی لیکن ایک بات ہے اس کا چرچا ہو گیا اب پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں بچیاں بھی پڑھتی ہیں ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتا کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے جس جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاوضہ اس سے طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے تو اس کی اس کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے پہلو زیادہ ہے اور اگر ہے بھی ایسا معاملہ اگر تو سدا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سدا دلواؤ اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو اس کے اوپر زبان بھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے